اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور یقیناً ہم نے موسا اور حارون پر بھی احسان کیا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہی غالب آئے وی تین اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی وحید ہمقین اور ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی ہدایت دی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان دونوں کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ موسیٰ اور حارون پر سلام ہو اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ان نہ ہو میں من ہی بعدین بلا شہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ ان ن الی سلمین اور بے شک ڈیاس بھی یقیہ رسولوں میں سے تھا قالنی قومی ہیں ا ت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ احسن کیا تم بال مطلب بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہو اللہ ربكم رب ربین یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا لہٰذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المخلصین سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سلام علی یاسین الیاسین مطلب الیاس پر سلام ہو انزین بے شک ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں من دین المین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا وہ انَلۃمین الم سیلین اور بلا شبہ لوت بھی رسولوں میں سے تھا ابن جین ہوں جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی انہیں نبوت و رسالت اور دیگر انعامات سے اور دیگر انعامات سے نوازا پھر یعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و استبداد سے پھر یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بلابق تھا بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے یہاں کے لوگ بلو بالا نامی بت کے پجاری تھے یا بال نامی بدھ کے پجاری تھے بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا پھر یعنی اس کے عذاب اور گرفت سے کہ اسے چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو پھر یعنی اس کی عبادت کو پرستش کرتے ہو اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سمجھتے ہو جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہر چیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب ہے اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے پھر یعنی توحید و ایمان سے انکار کی پاداش میں جہنم کی سزا بھگتیں گے پھر علیہسین الیاس علیہ السلام ہی کا ایک تلفظ ہے جیسے تور سینا کو تور سینین بھی کہتے ہیں حضرت الیا صحیح السلام کو دوسری کتابوں میں ایلیا بھی کہا گیا ہے پھر قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا جس سے دو مقصد ہیں ایک ان کے اخلاق و کردار کی رفت کا اظہار جو ایمان کا لازمی جز ہے تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے پیغمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اس کرتے ہیں جیسے تورات و انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پیغمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کہانیاں درج ہیں دوسرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض امبیا کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر الوحی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں یعنی وہ پیغمبر ضرور تھے لیکن تھے بہرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ آلہ نہ کہ الٰ یا اس کے جز یا اس کے شریک پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات کو بھی کیا پھر تم اکل نہیں رکھتے وَإِنَّ انون سیلین الم اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھاقل الفلکل مشہون جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کے طرف بھاگ کر گیا مین المج حاقین پھر کشتی والوں نے قرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا فلتق وم تب اسے مچھلی نے نگل لیا جب وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا كان من پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تصبیح کرنے والوں میں سے تھا للبی صفی بقین تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن مطلب روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا فین بلا ثقین پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جب کہ وہ بیمار تھا وَأَمْ بَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً <قطين> اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت مطلب کدو اگا دیا الى الف او اور ہم نے اسے ایک لاکھ ہم نے اسے ایک لاکھ انسانوں کی طرف بھیجا یا وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے فمتعناهم چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس سے مراد حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرا تھی یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی تھی کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی پھر یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے گزرتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو جہاں اب بحیرۂ مردار ہے جو دیکھنے میں بھی نہایت کری ہے اور سخت متافین اور بدبودار اور سخت متعفن اور بدبودار کیا تم انہیں دیکھ کر یہ بات نہیں سمجھتے کہ تکذیب رسول کی وجہ سے ان کا یہ بد انجام ہوا تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہوگا جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو انہوں نے کیا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں کر محفوظ ہوگے یا رہو گے پھر حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نئی نوا موجودہ موصل یا موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یہ آشوریوں کا پائے تخت تھا جنہوں نے ایک لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یون بھیجا لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی بلاخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ ان قریب تم عذاب الٰہی کی گرفت میں آ جاؤ گے اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے واپسی پر دیکھا کہ قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعمیر کیا جس طرح غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کشتی سواروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی کشتی سواروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھیکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانے بچ جائیں لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس لیے قرآندازی کرنی پڑی بھوال عیصر تفاثیر بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرد آب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے چنانچہ اس مفرور کے لیے انہیں قرآن کرنی پڑی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے یعنی طوعن و اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد یا سپرد کرنا پڑا ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے پھر یعنی توبہ و استغفار اور اللہ کی تصبیح بیان نہ کرتے جیسا کہ انہوں نے کہا سر امبیا آیتمبر 87 تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے پھر جیسے ولادت کے وقت بچہ یا چوزہ ہوتا ہے مضمحل کمزور اور ناتوا پھر یقین ہر اس بیل کو کہتے ہیں ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی جیسے لوکی قدو وغیرہ کی بیل یعنی اس چٹل میدان میں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی پھر ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سن یونس آیت 98 کے حاشے میں گزر چکا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ان اہل مکہ سے پوچھیے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہم خلقنا الملائکه انا فان وهم شاهدون یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے الا انهم من افکهم لا يقولون خبر دار بلا شبہ بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد جنی اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں اسطف البین کیا اس نے بیٹیوں کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا مطلب ترجیح دی ہے میں فتح کم کیا ہو گیا ہے تمہیں تم کیسلا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں تم کیسا فیصلہ کرتے ہو افلا تذکرون کیا پھر تم غور نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فأتو ان کنتم صادقین پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو جن اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ عمّا يصفون اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ اے مشرکو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ما اتهم عليه بفاتنين ثم من مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں الا من هو صال الجحيم مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے وہ اور بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں وہ شک ہم تو تصبیح کرنے والے ہیں وإن كانوا اور بلا شبہ و قفار اور بلا شبہ و قفار کہتے تھے لو ان عندنا من اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت مطلب کتاب ہوتی لكنا عباد تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا لہٰذا ان قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ سَمَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِينَ الْمُرْسَلِينَ اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہے <سؤال> ان کہ یقینا انہی کی مدد کی جائے گی وہ ان بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا <سؤال> فتول <عنهم حتی> <سؤال> تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ مو موڑ لیجئے اب سن فصوب سیرون اور انہیں دیکھتے رہیے پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے اے فب نسطرون کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں فعید فصعب زرین پھر جب وہ ان کے سہن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی وَتَوَلَّ عِنْهُمْ حَتَّى اور ان سے ایک مدت تک مو موڑ لیجئے وَأَبِصِرْ فَسَوْفَ يُبِصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہیے جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے سُبْحَانَ رَبِّكَ رب الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں وسلم اور تمام رسولوں پر سلام ہے الحمد للہ رب المین اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا پھر جب کہ یہ خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں بیٹے پسند کرتے ہیں پھر یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مونس چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو اس میں اللہ کی اولاد کا اعتراف یا حوالہ ہو پھر یہ اشارہ ہے مشرقین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتے ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں یہی بنات اللہ فرشتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان قرابت داری مطب سسراری رشتہ داری قائم ہو گئی نوز اللہ حالانکہ یہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب الہی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا تو پھر اللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے پھر یعنی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے یہ مشرقین ہی کا شیوا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرقین ہی حاضر کیے جائیں گے اللہ کے مخلص مطلب چنے ہوئے بندے نہیں ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اس صورت میں یہ لمح سے استثنا ہے اور تصبیح جملہ معترزہ ہے پھر یعنی تم اور تمہارے معبودان باطلا کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہے سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں اور اسی وجہ سے وہ کفر و شرک پر مصر ہیں پھر یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یہ فرشتوں کا قول ہے پھر مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرقین کہتے ہیں پھر ذکر سے مراد کوئی کتاب الہی یا پیغمبر ہے یعنی یہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئی یا کوئی ہادی اور منظر ہمیں واض و نصیحت کرنے والا ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے پھر یعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آ گئے قرآن مجید بھی نازل کر دیا گیا تو ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کا انکار کر دیا پھر یہ تحدید و وعید ہے کہ اس تہذیب کا انجام ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا پھر جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کہتے و رسولی سورہ مجادلہ آیت نمبر اکیس اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول یقیناً غالب رہیں گے پھر یعنی ان کی باتوں اور ایزاؤں پر صبر کیجیے پھر کہ کب ان پر اللہ کا آذاب آتا ہے پھر مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا تھا خریبت خیبر ان نہ ادا نزل صحتِ قوم انفصۂ صبح المندرین بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 371 سو اکتر صحیح مسلم حدیث نمبر 1365 مطلب خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے پھر یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا یہ پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر بدر اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا اور دوسرے جملے میں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے یہ کفار و مشرقین آخرت میں دو چار ہوں گے پھر اس میں ایوب و نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرقین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں مثلا اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یا کوئی کوتاہیاں یہ کوتاہیاں بندوں کے اندر ہیں اور اولاد یا شریکوں کی ضرورت اور اولاد یا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے پھر کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا جس پر یقیناً وہ سلام و تبریق کے مستحق ہیں پھر یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے پیغمبر بھیجے کتابیں نازل کیں اور پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو بعض کہتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا اس پر شکر الہی کرو حمد کے معنی ہیں بقصد تعظیم ثنائی جمیل ذکر خیر اور عظمت شان بیان کرنا سمین قیام یہاں ختم ہوتی ہے سر صافات اور آغاز ہوتا ہے سر سعد کا تو سر سعد ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں اٹھاسی رکو ہیں پانچ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الذکر ساد ظروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں قسم ہے نصیحت والے قران کی بل الذين كفروا في عزه و یہ تو لریب کتاب ہے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں کم ہلاکنا من قبلهم من قبل فندوا ولا تحين مناص ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جب وہ فرار خلاصی کا وقت نہ تھا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بعض نے ذ ذکر کے معنی شان اور مرتبت والا کیے ہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں معنی صحیح ہیں اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقوا کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی اس قسم کا جواب محظوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ساحر یا کاذب ہیں بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا پھر یعنی یہ قرآن تو یقیناً شخص پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں استقبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و اناد عزت کے معنی ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا پھر جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفر و تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دو چار ہوئے پھر یعنی انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن وہ وقت توبہ کا تھا نہ فرار کا اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکے لتا لا ہی ہے جس میں تا کا اضافہ ہے جیسے ثمہ کو سمت بھی بولتے ہیں مناسب ناس یونوسو کا مصر ہے جس کے معنی بھاگنے اور پیچھے ہٹنے کے ہیں وصل اللہ علی نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین